आज की इस में, आम, हम एक सामने आते हैं। जी बिल्कुल और ये जाविये काफी हैरान कन भी हो सकते हैं हाँ बिल्कुल हैरान कन तो आज की ये नशित एक इंतहाई फिक्रंगेज तहरीर पर मबनी है ये तहरीर किताब ہم فکری سے ہم راہی تک سے انتخاب کی گئی ہے صحیح اور اس کا عنوان ہے اسلام انسان کی ضرورت हुم. جسے سید جانزیب زیب آبدی نے قلم کیا ہے سچ تو یہ ہے کہ جب میں اس تحریر کے اوراق پلٹ رہی تھی تو ایک بنیادی سوال میرے ذہن میں ابھرا اچھا وہ کیا مطلب ہم نے ہمیشہ سے نا ایک روایتی تصور کے تحت مذہب کو دیکھا ہے لیکن اس تفصیلی جائزے کا جو اصل مقصد ہے وہ عبادت اور مذہب کے اس روایتی تصور کو ایک بالکل مختلف اور آم, سائنسی زاویے سے دیکھنا ہے یعنی ایک منطقی زاویے سے ہاں بالکل کیا واقعی انسان کے سجدوں سے یا اس کی عبادات سے یا اس کے نیک اعمال سے کائنات کے خالق کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا پھر یہ جو تمام احکامات ہیں جنہیں اکثر ہم ایک بوجھ یا پابندی سمجھ لیتے ہیں یہ دراصل خود انسان کی اپنی بقا اور ارتقاء کے ٹولز ہیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری روایتی سوچ کو واقعی ایک زبردست چیلنج کرتا ہے بالکل تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے اصل فلسفہ کیا ہے ضرور اس تحریر کی جو کہ ہم فکری سے ہمراہی تک سے لی گئی ہے سب سے بڑی خوبی مجھے یہ لگی کہ یہ مذہب کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتی خانوں میں مطلب الگ الگ حصوں میں جی ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں عبادات کا خانہ الگ ہے معاشرتی رویوں کا الگ ہے اور سیاست یا معیشت تو بالکل ہی الگ چیزیں ہیں हم, ایسا ہی ہے ہم ان کو جوڑتے ہی نہیں ہیں بالکل لیکن یہ تحریر ان تمام بظاہر بکھری ہوئی چیزوں کو نا ایک ہی لڑی میں پرو دیتی ہے جب اس فلسفے کی گہرائی میں جائیں تو بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ کوئی چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے صحیح. بلکہ یہ ایک انتہائی مربوط سائنسی اور ارتقائی نظام ہے ایک ایسا نظام جو انسان کو نا ایک خام مال کی حیثیت سے اٹھاتا ہے خام مال یعنی ایک را مٹیریل جی را مٹیریل اور اسے کمال کی آخری منزل تک پہنچانے کا پورا روڈ میپ دیتا ہے उस तहरीर का तो बुनियादी मुकदमा ही ये है कि कानाथ का जो सिस्टम है वो कुछ खास कवान पर कायम है और उन कवानी तक रसाई के लिए हमें इस कवानी के साथ हाँ आहंगी सिर्फ एक मुनज्म इलाही निजाम पर अमल करने से ही मुमकिन है यहाँ ना एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है और वो उलझन ऐसी है जो शायद बहुत से जहनों में मौजूद हो कैसी उल्जन? मतलब हम में से अक्सर लोग چاہے شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر کہیں نہ کہیں یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ ہماری نماز ہمارا روزہ حج زکوٰۃ یا دیگر اعمال سے خدا کی خدائی میں یا اس کی طاقت میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے ہاں یہ ایک بہت عام لیکن بہت بڑی غلط فہمی ہے ہے نا یہ تصور تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی سمجھے کہ اس کے ایک گلاس پانی پینے سے سمندر کی سطح بلند ہو جائے گی بالکل زبردست مثال دی آپ نے اور تحریر نے سب سے پہلا وار اسی غلط فہمی پر کیا ہے تو مصنف اس نقطے کو, کو انتہائی باریک بینی سے واضح کیا ہے معاشرے میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں دو انتہائی رویے نظر آتے ہیں اچھا کون کون سے ایک طرف تو وہ طبقہ ہے جو بظاہر انسانیت کی خدمت کا بہت بڑا المبردار بنتا ہے وہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ بس انسانوں کے حقوق پورے کر دو کسی کا دل نہ دکھاؤ تو پھر کسی باقاعدہ عبادت کی کیا ضرورت ہے ہاں یہ تو بہت سننے کو ملتا ہے آج کل اور دوسری طرف ایک ایسا طبقہ ہے جو صرف عبادات کی ظاہری شکل پر سجدو اور رسومات پر مکمل اکتفا کر لیتا ہے اور وہ معاشرتی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں بالکل معاشی انصاف اور سماجی حقوق سے مکمل طور پر کٹ جاتے ہیں اس کتاب کے مطابق یہ دونوں ہی راستے ادھورے اور نامکمل ہیں تو پھر اصل بات کیا ہے اس کی بنیاد کیسی رکھی گئی ہے اس بات کی بنیاد قرآنی حوالوں سے رکھی گئی ہے مثلاً سورہ اخلاص کی اس انتہائی جامع آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اللہ سمد اللہ سمد یعنی وہ بے نیاز ہے جی سمد کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہستی جو ہر چیز سے بے نیاز ہو اور باقی تمام کائنات اس کی محتاج ہو صحیح تو جب وہ سمد ہے تو اس کی سمدیت اس بات سے مکمل طور پر ماورا ہے کہ اسے انسان کی کسی عبادت کی کسی سجدے کی یا کسی بھی عمل کی کوئی اون کوئی ضرورت ہو تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو نہ کسی کے نماز پڑھنے سے کوئی ذاتی فائدہ پہنچ رہا ہے نہ روزے رکھنے سے اور نہ ہی اسے اس بات کی حاجت ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی دولت میں سے کچھ خرچ کریں بالکل اس کو ہماری کسی چیز کی حاجت نہیں ہے تو پھر ایک سوال زین میں آتا ہے کہ اگر وہ بے نیاز ہے تو پھر یہ یہ پورا کا پورا یہ تمام آحکامات کس کے لیے کیے گئے؟ اس کا بہت ہی خوبصورت جواب تحریر میں فضلت کی آیت چھیالس کے ذریعے دیا گیا ہے اس میں کیا بیان ہوا ہے وہاں واضح اصول بیان ہوا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ اپنے ہی لیے اچھا کرے گا اور جو بدی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے مطلب ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں جی اور اسی تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے نا سور آراف کی آیت 160 کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے جس میں انسانوں کے ظلم کی بات ہے ہاں اس میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں نے خدا کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کیا اچھا تو اگر ہم اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں بالکل اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب انسان کائنات کے ان وضع کردہ قوانین سے فطرت کے اصولوں سے ہٹتا ہے تو وہ بنانے والے کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہوتا ہاں وہ دراصل اپنے ہی وجود کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے صحیح کہا آپ نے وہ اپنے ہی معاشرے کا توازن بگاڑ رہا ہوتا ہے اور قانون فطرت کے خلاف فرضی کی سزا فطرت اسے خود دیتی ہے یہ بات واقعی بہت سی چیزوں کو کلیئر کر دیتی ہے इससे ये नतीजा निकलता है कि इन तमाम अहकाम का उसूलों का जो वाहिद फ़ायदा है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान को और उसके अपने समाज को है बिलाशुबा यानी ये अहकाम एक किस्म के टूल्स हैं ऐसे आलात जो इंसानी ज़िंदगी में एक नज़्म एक डिसिप्लिन और एक हमागीर आईने ज़िंदगी लेकर आते हैं बिल्कुल एक डिसिप्लिन लेकर आते हैं لیکن یہاں تحریر ایک ایسے پہلو کی طرف جاتی ہے جس کی وسط ام واقعی حیران کن ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ نظام ہمیں بیت الخلاء جانے کے آداب سکھا رہا ہے جی بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں اور دوسری طرف یہ معیشت روزگار مرد و عورت کے سماجی روابط اور حتیٰ کے حکومت بنانے اور چلانے کے بین الاقوامی طریقے بھی وضع کر رہا ہے صحیح یہ اتنا وسیع نیٹ ورک کیوں ہے کیا ایک انسان کو ارتقا کے لیے واقعی اتنی باریک تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے اس وسیع نیٹ ورک کو سمجھنے کے لیے نا اس مضمون میں دین کو ایک کارخانہ حیات کے طور پر پیش کیا گیا ہے کارخانہ حیات جی یہ ایک بہترین تشبیح ہے فرض کریں کہ ایک کارخانہ ہے جس کا مقصد ایک خام مال کو پروسیس کر کے اسے ایک انتہائی قیمتی قابل استعمال اور شاکار پروڈکٹ میں تبدیل کرنا ہے او اچھا خام مال والی بات جو آپ نے پہلے کی تھی بالکل اب اس کام کے لیے اس کارخانے کے اندر چھوٹی سے چھوٹی مشینری نٹ بولڈ سے لے کر بڑے بڑے جنریٹرز تک کی ضرورت ہوتی ہے صحیح تو اگر ایک نٹ بولڈ بھی ڈھیلا ہو تو پوری مشین رک سکتی ہے بالکل یہی پالتے اگر ایک چھوٹا سا پرزا بھی اپنی جگہ پر کام نہ کرے تو وہ خام مال کبھی بھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا انسانی ارتقاء کے لیے بھی بالکل اسی طرح اس مکمل الہی سسٹم کی ضرورت ہے تو یہ جو ذاتی صفائی کے احکامات ہیں یا ریاستی امور کے قوانین ہیں یہ کوئی اضافی بوجھ نہیں ہے نہیں یہ کوئی بوجھ نہیں ہے یہ اس مشینری کے کل پرزے ہیں یہ انسان کو صرف ایک محدود دائرے میں نہیں رکھتے بلکہ اسے ایک بین الاقوامی اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بین الاوالم تربیتی نظام سے جوڑ دیتے ہیں یہ بین الاوالم یا مختلف جہانوں سے جڑنے والی بات مجھے بہت دلچسپ لگی ہاں یہ بہت گہرا تصور ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سسٹم صرف اس مادی دنیا تک یا صرف ایک معاشرے تک محدود نہیں ہے نہیں اس کے اثرات اس سے کہیں زیادہ گہرے اور دور راز ہیں یہ انسان کی مادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی اور نفسیاتی بقا کا بھی مکمل انتظام کرتا ہے صحیح جب انسان اس سسٹم کا درست طریقے سے حصہ بنتا ہے تو وہ کائنات کے ترقی اور زوال کے ان اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے اور وہ اصول کیا ہیں کائنات کچھ خاص ریاضیاتی اور منطقی اصولوں پر چل رہی ہے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے تحریر میں سور احزاب کی آیت 62 کا حوالہ موجود ہے جس میں اللہ کی سنت کا ذکر ہے جی کہ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یعنی فطرت کے قوانین اٹل ہیں تو پھر تبدیلی کیسے آتی ہے اس ارتقائی سفر پر چلنے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کو تبدیلی کا آغاز اپنے اندر سے کرنا ہوگا اپنے اندر سے جی سورہ رات کی آیت گیارہ کے مطابق اللہ کسی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوساف کو اپنی اندرونی حالت کو تبدیل نہ کر لے تو میں کہوں گی کہ یہ ایک باٹم اپ اپروچ ہے رائٹ right? جی شروعات فرد کے اپنے اندر سے ہوتی ہے بالکل شروعات فرد سے ہوتی ہے ایک انفرادی نظم و ضبط قائم ہوتا ہے ایک فرد تبدیل ہوتا ہے اور پھر وہ تبدیلی پورے معاشرے تک پھیلتی ہے لیکن ام, اس انفرادی تبدیلی کی یا ارتقا کی آخری منزل کیا ہے اس انفرادی سفر کی جو اعلیٰ ترین منزل بیان کی گئی ہے وہ ہے نفس مطمئنہ کا درجہ حاصل کرنا نفس مطمئنہ جی سورہ شمس کی آیت نو اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تسکیہ کیا تو تسکیہ ہو جائے تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے بالکل جب انسان اپنے باطن کا نظم و ضبط قائم کر لیتا ہے اپنی سطحی سوچوں پر لالچ پر خوف پر قابو پا لیتا ہے تو وہ ایک مطمئن انسان بن جاتا ہے اور جب ایسے مطمئن افراد مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں تو وہ معاشرہ لازمی طور پر ایک منظم اور منطقی معاشرہ ہوتا ہے سو صد اور پھر وہاں ظلم استحصال اور ناانصافی کی جگہ نہیں رہتی اس نقطے پر آ کر میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے اور تحریر کا یہ حصہ مجھے لگتا ہے پورے موضوع کا سب سے اہم موڑ ہے جی بتائیں کیا سوال ہے ہم نے ہمیشہ عبادات کو ایک انتہائی ذاتی اور انفرادی الول سمجھا ہے نا فرد اور خدا کا تعلق جی عموماً یہی سمجھا جاتا ہے لیکن اگر اس نظام کا حتمی مقصد ایک منظم عادلانہ اور بہترین سماج کی تشکیل ہے تو پھر ان عبادات کا سماجی کردار کیا ہے ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है जो आपने उठाया मिसाल के तौर पर तहरीर में रोजे हज और आजादारी को महज ताजुर्बा की बजाय एक बहुत बड़े माशरती और बेनी कैनवस पर पेश किया गया है अगर हम रोज़े और जक़ात के बहमी ताल्लुक़ को देखें तो वो क्या तस्वीर बनती है ये इस तज् का सबसे रोशन पहलू है आम और सती सोच में तो रोजे को महज एक खास वक्त तक भूखा प्यासा रहने की मशक़ समझ लिया जाता है हाँ बस सहरी और इफ्तारी बिल्कुल लेकिन किताब हम फिक्री से हमराही तक इसकी जो समाजी नफ्सियात बयान करती है वो हैरान कन है रोजा दरअसल इंसान को एक गहरा नफसियाती शुरखने का आला है नफ्सियाती शऊर वो कैसे जरा सोचिए जब एक साहेब सरवत इंसान जिसके पास वसायल की कोई कमी नहीं وہ اراد بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو یہ محض ایک جسمانی عمل نہیں رہتا تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے یہ عمل اس کے اندر معاشرے کے ان کمتر معاشی طبقات کی تکلیف کا عملی احساس پیدا کرتا ہے جو روزمرہ کی بنیاد پر بھوک کا سامنا کرتے ہیں تو مطلب وہ ان کی تکلیف کو خود محسوس کرتا ہے بالکل है. اور یہ بیدار ہونے والا احساس ہی وہ محرک ہے جو اسے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ اور انفاق کے ذریعے ان محروم لوگوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرے واہ تو اگر ہم اسے معاشی زاویے سے دیکھیں تو روزہ محض ایک روحانی مشق نہیں ہے بالکل نہیں بلکہ یہ دولت کی مساوی تقسیم معاشی انصاف اور معاشرتی ہمدردی کا ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی ٹول ہے یہی تو اصل بات ہے ایک بظاہر انفرادی عبادت دراصل معاشرے کے پورے معاشی نظام کو ایک نفسیاتی سہارا فراہم کر رہی ہے یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے اور اگر اسی اصول کو نماز اور آزاداری سید و شہدہ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں بھی بات صرف چند رسومات تک محدود نہیں رہتی نا بالکل بھی نہیں مصنف نے نماز اور ازاداری کو محض ایک رسم یا دکھاوے کے عمل کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ اسے ایک علامتی اور عملی تحریک قرار دیا ہے تحریک کس قسم کی یہ اعمال انسان کی نفسیاتی اور فکری تربیت کرتے ہیں آزاداری کا مقصد محض ماضی کے ایک واقعے کو یاد کرنا نہیں ہے تو پھر بلکہ یہ ہر دور کی برائی اور ظلم کے خلاف ایک عادل امام کی قیادت میں متحد ہو کر برسر پیکار ہونے کا سبق ہے یہ وہ مشق ہے جو انسان کے اندر نفسیاتی استحکام پیدا کرتی ہے اور جب ایک معاشرہ ان عبادات کی اصل روح کو سمجھ لیتا ہے हुँ. تو اس کے اندر کسی بھی قسم کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا ایک اجتماعی شعور بیدار ہوتا ہے بالکل وہ لوگ پھر محض تماشا ہی نہیں رہتے بلکہ معاشرے میں عدل کام کرنے والی ایک متحرک جماعت بن جاتے ہیں یہ بات ہمیں سیدھا حج کے فلسفے کی طرف لے جاتی ہے ام, اگرچہ حج کو تو اکثر ایک شخص کی زندگی کی سب سے بڑی ذاتی کامیابی سمجھا جاتا ہے نا हाँ जैसे ये एक इंसान का खुदा से जाती मुलाकात का सफर हो हाँ लेकिन इस किताब में पेश किया गया हज का तस्वुर तो इससे बहुत मुख्तलि और वसीतर है दुरुस्त कहा आपने तहरीर हज को महज एक ज़ाती इबादती सफर के खाने से निकालकर एक अजीम उशान बैनवामी प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश करती है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जी حج کا اصل مقصد انسان کے ذہن کو لوکل یا علاقائی سطح سے نکال کر بین الاقوامی بنانا ہے تصور کریں کہ دنیا بھر سے مختلف رنگ نسل ثقافتوں اور زبانوں والے افراد ہر سال ایک ہی مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور اس اجتماع کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاشروں کو جانیں ایک دوسرے کی خوبیوں اور تجربات سے سیکھیں اور سب سے بڑھ کر امت کو درپیش اجتماعی مسائل پر غور کر کے ان کے حل کی راہیں تلاش کریں तो एक तरह से ये ग्लोबल कनेक्शन की बात हो रही है बिल्कुल जदीद दौर में जिसे हम बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंसेज कहते हैं न हज दरअसल इससे भी कई ज्यादा गहरा रूहानी और आलमी शूर बेदार करने वाला एक सालाना इज्तम है और इसी वसी तर समाजी और बैन अवी तनाजुर में फिर जिहाद की तशरी भी की गई है जी जिहाद को जो एक महदूद जंगो जदल के तस्वुर में कैद कर दिया गया था उसे निकालकर एक इंतहाई वसी इसलामल के तौर पर पेश किया गया है इस्लाहीमल यानी हर उस चीज को रोकना जो माशरे में बिगाड़ पैदा करे बिल्कुल माशरती तालीमी मुआशी या सकाफती غرضی کا کسی بھی میدان میں جو عوامل انسانی ارتقا میں خلل پیدا کرتے ہیں یا معاشرے میں فساد کا باعث بنتے ہیں ان کی روک تھام کرنا ہی اصل جہاد ہے اور ظاہر ہے اس سب کو زمین پر عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے ایک طاقت یا ایک نظام حکومت کی ضرورت تو پڑے گی تو پھر سیاست کا اس پورے سٹرکچر میں کیا کردار بنتا ہے سیاست اور معاشرت اس پورے نظریاتی نظام کے لیے عملی میدان کا کام دیتے ہیں تحریر میں یہ بات انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ ولایت سے منسلک ہو کر باشعور اور تربیت یافتہ افراد کو حکومت بنانے کا اختیار دینا اس لیے ناگزیر ہے تاکہ نظام درست سمت میں جل سکے مطلب اگر نظام حکومت ایسے افراد کے ہاتھ میں آ جائے جو اس فطری قانون کو سمجھتے ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ معیشت میں حلال کے حصول کو یقینی بنائیں گے ریاست کے وسائل کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکیں گے اور انہیں معاشرے کی کمزور افراد کی فلاح کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مقصد اس زمین کو ایک جنت کا ماڈل بنانا ہے مختصر الفاظ میں بالکل یہی بات ہے اسلام انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس دنیا کو جنت کے ایک ماڈل کے طور پر پیش کرے دنیا کو جنت کا ایک ماڈل بنانا یہ ایک انتہائی شاندار اور جامع تصور ہے جو روایتی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے بالکل لیکن ام, اگر ہم اس بات کا منطقی تجزیہ کریں کہ اگر واقعی یہ کائنات ایک سائنسی اور ریاضیاتی سسٹم کی طرح کام کر رہی ہے تو پھر اس میں انسان کی کارکردگی کا یا اس کے اچھے برے اعمال کا حساب کیسے ہوتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے کہ مکافات عمل کا میکینزم کیا ہے हाँ मतलब क्या ये कोई सवाब दीदी अमल है या इसके पीछे भी कोई ठोस उसूल मौजूद है ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर मंतकी असूलों पर कायम है और तहरीर इस बात को कुरानी कवानीन के ज़रिए साबित करती है की इस निजाम में कोई खामी नहीं है मिसाल के तौर पर कारदगी को जाँचने का जो पैमाना सूर इनाम की आयत 160 में दिया गया है वो कमाल की नफ्सियात है अच्छा इसमें क्या है वहां बताया गया है कि जो कोई नेकी लेकर आएगा उसके लिए उसका अजर 10 गुना है और जो बुराई लेकर आएगा उसे सिर्फ उतना ही बदला दिया जाएगा जितना उसने कसूर किया है मतलब किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा लेकिन नेकी का अजर दस गुना टेन एकस, और बुराई की सजा एक गुना वन ऐसा क्यों है اب ذرا اس عدل اور رحمت کے توازن پر سائنسی انداز میں غور کریں hmm. نیکی کا اثر دس گنا رکھنے کا مقصد معاشرے میں ارتقاء اور بہتری کی رفتار کو تیز کرنا ہے او oh, یہ تو ایک زبردست پازیٹو ری انفورسمنٹ ہے بالکل اور دوسری طرف بدی کی سزا کو صرف ایک گنا تک محدود رکھا گیا ہے تاکہ معاشرے میں تباہی کا عمل سست رہے اور اصلاح کی گنجائش باقی رہے hmm. انتہائی متوازن خودکار اصلاحی اسلحی ہے یعنی یہ سسٹم بذات خود انسان کو آگے بڑھنے بہتر ہونے اور غلطیوں سے سیکھنے کی ترغیب دے رہا ہے جی ہاں اور اس ارتقائی سفر میں جواب دہی کے حوالے سے بھی کسی قسم کا کوئی ابام نہیں چھوڑا گیا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی انسان اپنے اعمال کا بوجھ کسی دوسرے کے کندھے پر ڈال دے بالکل نہیں جواب دہی سو فیصد ذاتی ہے سورہ مدثر کی آیت 38, 38 میں بڑی سرات کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے اور کوئی دوسرا اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا نہیں سورہ اسرا کی آیت 15 میں اس کو مزید کھولا گیا ہے کہ جو کوئی راہ راست اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ہی ذات کو ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس گمراہی کا بوجھ اور وبال بھی اسی پر ہے इसका सीधा सा मतलब ये है कि कमाल तक पहुँचने का ये जो इरतियाई सफर है उसकी तमाम तर अमली जिम्मेदारी खुद इंसान के अपने कंधों पर है जी अमली जिम्मेदारी इंसान की अपनी है लेकिन देखे इस सफर की मुश्किल भी तो कम नहीं है नाशे में तजादात है रुकावटें हैं तो क्या इस तवील सफर में इंसान मुकम्मल तौर पर तनहा छोड़ दिया गया है नहीं तनहा हरगिज नहीं छोड़ा गया تو پھر کیا سپورٹ موجود ہے تحریر میں اس پہلو کو بڑی خوبصورتی سے سمیٹا گیا ہے کہ اس ارتقائی سفر کی کٹھن منزلوں میں خدا اور اولیاء اللہ سے دعا توسل اور مناجات ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی اور روحانی سہارے کا کام کرتے ہیں یہ وہ پسے پردا طاقت ہے جو باطنی بصیرت سے محسوس کی جا سکتی ہے جی بالکل یہ انسان کو ہمت اور حوصلہ عطا کرتی ہے لیکن یاد رکھنے کی بنیادی بات یہ ہے کہ عملی جدوجہد فزیکل ایفرٹ بہرال انسان کو خود ہی کرنی ہے صرف دعاؤں کے سہارے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے بالکل نہیں سورہ انکبت کی آیت 6 6 اس کی بہترین دلیل ہے کہ جس نے بھی کوشش کی اس نے اپنے لیے ہی کوشش کی کیونکہ اللہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے البتہ جب انسان اپنے حصے کا کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو سورے محمد کی آیت ساتھ کے مطابق وہ کائناتی طاقت اس کے قدم مضبوط جما دیتی ہے اور اسے کامیابی کی طرف لے جاتی ہے بہت خوب اس تفصیلی جائزے کے تمام تر پہلوؤں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو واقعی ذہن کے کئی دریچے کھل جاتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مذہب کو محض چند ظاہری پابندیوں کے طور پر دیکھنے کا رویہ کتنا محدود ہے بالکل یہ ایک مکمل خاکہ ہے جب یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ یہ نظام دراصل انسان کی مادی روحانی علمی اور سیاسی ترقی کا ایک انتہائی مربوط نظام ہے تو زندگی کو اور خود کائنات کو دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کی اس تحریر کا اصل جوہر بھی یہی ہے کہ یہ انسان کو ایک جامد سوچ سے باہر نکالتی ہے اور یہ واضح کرتی ہے کہ اس کائنات کے خالق نے تمام نعمتیں مکمل کر دی ہیں تاکہ انسان اس نظام کو ارتقا دینے میں اپنا کردار ادا کرے جی اور اسی راستے سے ہی اس زمین کو جنت کا ماڈل بنانے کا حقیقی راستہ کھلتا ہے واقعی یہ گفتگو بہت سے بنے بنائے تصورات کو نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے اب اس نشست کے اختتام پر نہ ان تمام باتوں کی روشنی میں میں ایک فکر سوال چھوڑنا چاہوں گی جی ضرور بتائیے ہم نے دیکھا کہ ان تمام عبادات کا جو حتمی مقصد ہے وہ انسان کی نفسیاتی تربیت معاشر کی انصاف اور ایک منظم سماج کی تشکیل ہے सही. تو آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرہ ان تمام عبادات کی ظاہری شکل تو بڑی عقیدت سے ادا کر رہا ہو مساجد بھری ہو لیکن اس معاشرے کے معاشی نظام میں کمزور کے لیے کوئی ہمدردی نہ ہو وہاں معاشی استحصال ہو اور اس کا بین الاقوامی شعور بالکل مردہ ہو چکا ہو یہ ایک بہت گہرا تضاد ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ تمام عبادات اپنی اصل روح اور اپنا مقصد کھو دیتی ہیں کیا محض ظاہری عبادات کے ساتھ معاشرتی رویوں کی عملی تبدیلی کے بغیر کمال کی اس منزل تک پہنچنا واقعی ممکن ہے یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو طویل غور و فکر کا متقاضی ہے بالکل تو اس سوال پر غور کیجئے گا آج کے اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی نشست میں ایک نئے موضوع اور نئے زاویے کے ساتھ